<older> Subhan <-S> <brat> Allah Subhan <oh <Çaina> <notable> <Glennaptha> شمس تم پہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس نبل میں اٹھے نا تو اتنی نہیں کہنے کے جائیں گے اس وقت تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا لیکن جب مر کے وہ حساب کتاب کا دن ہوگا تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں کسی نے بات کی تھی صحیح یہاں پہ احساس نہیں ہوگا نا یہ تو ایک ماں کی دنیا نا پتہ یہاں تو بس جو ہم نظر آئے فائدہ وہ ہے کہ نظر آئے کسی بھی نا وہ ذرا فائدہ ایسا بھی ڈھونڈے جو یہاں نظر آئے وہاں وہ فائدہ کیا سنو نے فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ہوتے کتنے ایک پر کتنے دس ایک پر دس ہے نا حد کو قربان کر چننا مختصر سواب زیادہ حضور آ حضرت نے ہی کہا کہ ایک دروپ سو درود ہزار لاکھ دروپ کروڑ دروپ نہیں کہا کرو نو دروت اگر آپ کس مبل میں کہتے جاؤ گے کرو درود کرو نو تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہاں سے اٹھو گے نا تو آپ کے لیے اتنی نیکیاں ہوں گی اتنی نیکیاں ہوں گی, گی اور میرے بھائی کوئی بھیج نہیں کہ یہ نیکیاں جو ہے وہ کام آ جائیں اللہ کار مکہ نواز ہے تو محبت کے ساتھ کوئی کنجوشی نہ کرے اور حضور نے فرمایا ہے کہ بکیر ہے وہ شخص کے نیچے سامنے بڑا ذکر کیا جائے اور مجھ پر ضرور نہ کرو الله يا رحيب الله يا رحيب الله النبي المستفى ابن زمزى والصفى نبي المستفى ابن زمزى والصفى من تعالى شرفا كلكم سلوا ن کا اس پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجیتن کا گدا اس گرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری سب سے اچھی میری نوکری ہو ہوا اس چمنستان کرم کے بات رضا اس چمنستان کرم کے سب کلی جس میں حسین اور حسن پھول حسن عمر حسین بی چین جدو